آج کے درس میں چھٹی اور آخری غلط فہمی ہے بھائی سیدھی سی بات ہے ابھی تک جو باتیں تھیں یہ مسلمان حکمرانوں کی تھی ہم بات کر رہے ہیں کافر حکمرانوں کی جو آج حکمرانی سارے کے سارے کافر ہیں کیونکہ انہوں نے مدد کی ہے کافروں کی مسلمانوں کے خلاف یہ تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں نواق اسلام میں آٹھواں ناقد ہے کہ جس نے بھی کافروں کا ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف وہ کافر دراصل سے خارج مرتد ہیں تو ہم ہماری گزارش ہے ہماری بات یہ ہے کہ کافر حکمرانوں کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو ہم جانتے ہیں. شروع سے کرنا نہیں چاہیے اور اس کی دلیل میں کہ کافروں کی مدد کرنا کفر ہے صدر حاطب بن اب انہوں کا قصہ صورت تحریم صورت الممتحنہ کی سبب نزول میں جو قصہ بیان کیا گیا اسے بخار مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہیں کہ انہوں نے جب مکہ والوں کو خط لکھا اور یہ آگاہ کیا کہ نبی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ اور ہونا چاہتے ہیں تو نبی اکریم علیہ وسلم کو اللہ وحی کے ذریعے یہ خبر پہنچا دی اور نبی اکریم علیہ وسلم صدی البالب صد المقداد امنا کو بھیجا کہ فلان جگہ پر ایک عورت آپ کو ملے گی اس کے پاس سے خط و خط لے کے آؤ وہاں پر جاتے ہیں وہ خط لے کے آتے ہیں وہ خط میں لکھا تھا حاطب بن کی طرف سے مشکین مشکین قریش کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ تیار ہو جاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاطب کو بلایا اور فرمایا حاطب تم نے ایسا کیوں کیا دیکھیں رحمت دیکھیں رحمت العالمی ہے ہمارے سے کوئی شخص ہوتا ہو سکے پہلے گردن اڑا دیتا کہ نبی کریم صحیح کے ساتھ رہ کر تم نے فرمانی غداری کور برداشت کرتا ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیں بلائے اے حاطب تم نے ایسا کیوں کیا ہاتھ میں اللہ تعالیٰ پیارے پیغام اللہ, اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس عطا فرمائے گا اور تیرا دینی حق ہے جو لے کے آیا ہے لیکن میرے بچے مکہ میں رہتے ہیں کافر صبح شاموں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو میں نے یہ چاہا کہ ان پر میرا کوئی احسان ہو جو میرے بچے ان کے ظلم سے ذرا دور ہو جائے محفوظ ہو جائے سیدنا علی سیدنا عمر بن خطاب نے تلوار نکالی نبی علیہ وسلم ان کو روک دیا اے عمر تو کیا جانے اللہ تعالی نے بدری صحابہ کے دل میں جھانک کر دیکھ کے یہ فرمایا ہو جو چاہے کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا تو یہ دلیل ہے کہ یہاں پر ان سے کفر ہوا بخت سے اور بدری صاحبی ہونے کی وجہ سے یہ کفر کفر کی معافی ہو گئی ورنہ تو ان کا فعل کفر تھا تو آج حکمران جو کافروں کی مدد کر رہے ہیں سارے کافر ہیں میری گزارش یہ ہے یہ آپ کا فرمان ہے جو آپ نے کہا ہے مجھے ایک محتبر عالم کا قول دکھا دیں جنہوں نے یہ فرمایا ہو کہ نے ہاتھ میں ابھی بہت سے کفر ہوا اور بدری صحابی ہونے کی وجہ سے وہ کفر سے آزاد ہو گئے ان کی معافی ہو گئی ایک معتبر عالم لے کے آئے صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج کے دور تک ایک معتبر عالم سرف سال ہند میں سے کہیں نہیں ملے گا آپ کو اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ کی کیا وجہ ہے کہ کفر کیوں نہیں ہوا نمبر دو اس کے برعکس جو کبار العلماء ہیں امت کے جو مانے ہوئے علماء مانے جاتے ہیں مثال شیخ بن تیمیہ بن القیم بن باز بنسم علامہ البانی فرم، فرماتے ہیں کہ ان سے کفر نہیں ہوا بلکہ بن حجر اصقان رحمۃ اللہ علیہ امام ابن حجر اصقالانی جو فتح الباری لکھی اور امام نو رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمائے کہ ان سے کفر نہیں ہوا نمبر تین بات شروع نہیں کرتے سب سے بڑی بات لیتے ہیں کیونکہ جہاد کرنا بڑی فضیلت ہے جہاد کی فضیلت ہے لیکن سب سے بلند درجے کا جو امر اور احسان ہے وہ ہے نبوت, نبوت نبوت نبوت سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے کفر کی وجہ سے نبوت بھی چلی جاتی ہے ب... یعنی جنگ بدر تو دور کی بات ہے اگر کسی سے کفر ہو جائے تو نبوت بھی چلی جاتی ہے لا کیا مجید؟ لئن لا ولا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سے شرک ہو جائے اگر تو بھی شرک کرے تمہیں تیرے سارے کے سارے عمل اکارت کر دوں تو اس مطلب یہ ہو میرے بھائیوں کہ جنگ بدر کی وجہ سے کفر زائل نہیں ہوا بلکہ کفر ان سے ہوا ہی نہیں اگر کفر ثابت ہو جاتا تو اللہ کی قسم جنگ بدر کبھی کام نہ آتی جب نبی کی نبوت کام نہیں آ سکتی شرک کے سامنے تو بدری صحابی کی جنگ بدر کہاں کام آ سکتی ہے اس کی یعنی علم بھی ہے یہ علمی بات ہے میرا اپنی بات نہیں ہے میرا اپنا قول نہیں ہے قرآن مجید کا فرمان ہے مفسرین کے اقوال آپ دیکھ لیں اور عقل سلیم اور قلب سلیم والے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں یہاں پر آپ ذرا تھوڑا سا روکیں جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھیں سوچیں ذرا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم کے لفظ جو ہے جس نے نے فرمایا ہے ولم ایسا نہیں کیا یعنی ابھی میرا ایمان زندہ ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ حق پر ہو اور آپ کا دین حق ہے انہوں نے خود اس کا انکار کیا ہے جب کوئی شہ سب رزواز خود انکار کرے روایت میں آیا ہے تو کسی کی جائز کو کہ اس سے کفر ہوا پھر آگے دیکھیں بعض علماء کے اقوال میں بیان کرتا ہوں کہ کافروں کے ساتھ مدد کرنا ہر صورت میں کفر نہیں ہوتا تفصیل پہلے گزر چکی ہے میں صرف چند قول بیان کرتا ہوں جو پہلے بیان نہیں کیا میں نے کیونکہ کافروں کی مدد اگر ان کے دین کی بلند کرنے کے لیے تو کفر ہے ایک شخص تین لوگ ہیں مختلف یہ اس پہلے سمجھ لیں ایک شخص کافر کی مدد کرتا ہے اس لیے کہ اسلام اور مسلمان زلیل ہو اور کفر غالب ہو کفر کا جھنڈا لہرائے اور کفر ہی یا کرسچینٹی یا یہودیت وہ مذہب ہے یا لا دینیت وہ مذہب ہے جو آج کے دور کے موافق ہے اسلام تو اس کے لیے فٹ بھی نہیں ہے اگر کوئی حکمران یا کوئی ایسا شخص کسی کافر کی مدد کرتا ہے یا صرف یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے کافر ہے وہ دوسرا شخص ہے وہ کافروں کی مدد کرتا ہے صرف اپنی کرسی کے لیے کہ مدد کروں گا کہ میری کرسی بچی رہے گی اور میری شان و شہرت اور میری مال و دولت محفوظ رہے گا ایسا شخص بدکار ہے فاسق ہے کافر نہیں ہے کیا دونوں برابر یہ اس سے پہلے والا کیونکہ اہ کہ مانتا ہوں کہ اسلام حق ہے یہ حق دین ہے اسی کو غالب ہونا چاہیے لیکن میں دنیا کا پجا مجھ دنیا چاہیے مجھے مجھے دنیا چاہیے میں میری دنیا چلی جائے گی تو میں مر جاؤں گا کیا دونوں برابر ہیں ایک اسلام کو دین سمجھتے نہیں دوسرے اسلام کا اقرار بھی کر رہا ہے لیکن دنیا کی چاہت کے لیے کمزور ہے انسان جیسے ایک ذہن سے زنا ہو جاتا ہے وہ, سمجھ, وہ اس کو پتا کہ گناہ کا کام ہے لیکن زنا کر لیتا ہے کیا وہ کافر ہے لیکن اگر زنا کرتے, یہ حلال ہے تب تو وہ کافر ہے دونوں میں فرق ہے یہاں پر فرق کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ یہاں پر بھی فرق ہے اور تیسرا کافروں کی مدد کرنا تجارت میں خرید و فروخت کے مال میں یہ مدد نہیں اگرچہ مدد سمجھی جاتی ہے یہ تو باہمی تعلقات ہیں سفارت خانے کو وہاں پہ بنانا عہد کرنا اور ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے کا وہ ہم سے پیٹرول لیتے ہیں ہم ان سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں وہ ہم سے پیسہ لیتے ہیں ہم ان سے گندم لیتے ہیں اس طریقے سے مختلف چیزیں الیکٹرانکس وغیرہ کا سامان ہے یہ وغیرہ جو ہیں تو یہ شرائن جائز ہے یہ حرام بھی نہیں یا کفر بھی نہیں تو تین مختلف طریقے کافرے کے ساتھ تعلق رکھنے کے ایک کفر ہے ایک حرام ہے کفر نہیں ہے تیسرا جائز ہے اب دیکھیں صلی اللہ نے اس مسئلے کو کیا سمجھا جو جو حدیث ہے جو ہمارا ابھی موضوع ہے اس کو کیا سمجھا شہب تیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض اوقات موت محبت ہو جاتی ہے کافروں کے ساتھ لیکن یہ گناہ ہوتا ہے کفر نہیں ہوتا اس کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور وہ کافر نہیں ہوتا اس وجہ سے جیسا کہ سیدنا حاطب رضا انہوں سے ہوا اور جیسا کہ سید عبادہ سے ہوا جب انہوں نے اوبے بن قعب کے لیے جب انہوں نے عبی بن کاب کی مدد کی ابے بن قعب کون کا سوری عبداللہ بن اوبے بن سلول ابے بن قائب تو صحابی ہیں عبداللہ بن ابے بن سلول کی جب انہوں نے مدد کی مدد کیسے کی جب ان کا نفاق ظاہر ہوا وہ نبی بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی جراوت کرنے کی کوشش کی غالب بدیر بدن نویر جو ہیں یہودی صورت الحشر میں قصہ موجود ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی کوشش قتل کرنے کی کوشش کی تو ابو ابھی علیہ آئے اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا حلیف ان کو نہ نکالیں ان کو قتل نہ کریں ان کو چھوڑ دیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہ مانی تو بعض صحابہ نے ان کی سائڈ لی ان میں سے سید بن عبادہ بھی وہ صحابی تھے جنہوں نے ابے بن سلول کی اس وقت ساتھ دیا تو یہاں پر شیب مت محمۃ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ صحابی ہیں لیکن وہاں پر جو ان کی نصرت کی عبے بن سلول کی یہ کفر نہیں ہے سوال پیدا ہوتا یعنی ایمان کی کمی ضروری ہے لیکن کفر کبھی بھی نہیں ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے صورت امتحان کی تفسیر میں امام قرطبی فرماتے ہیں تو کون قلب حاطب یعنی سلیما یعنی ظاہری مودد ظاہری محبت ہوئی ہے حاطب سے کافروں کے ساتھ لیکن اندر سے دل پاک اور صاف ہے اور آگے لکھتے ہیں اور چوتھے نمبر پر جو مسئلہ ہے جو شخص جاسوسی کرتے مسلمانوں کے خلاف اور وہ کافروں کو خبر جا کے پہنچاتا ہے خبر جا کے پہنچاتا ہے کافروں کو مسلمانوں کی وہ اس عمل سے کافر نہیں ہوتا وہ اس عمل سے کافر نہیں ہوتا اگر اس کے عمل دنیا کی غرض کے لیے ہو اور اگر اس کا اعتقاد درست ہو کماف الحاق جیسے کسی حاطب نے کیا نقصد الق اتخاد جب انہوں نے صرف احسان کرنا چاہا مشرقین قریش پر اور دین سے ردت ان سے نہیں ہوئی ان کی نیت نہیں تھی کہ میں دین سے خارج ہو جاؤں اور آخر میں اگر تھوڑا سا آپ خود غور کریں کسی عالم کے قول کی طرف نہ جائیں بس اسی حدیث کو آپ پڑھیں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اور ان چیزوں پر توجہ فرمائیں نمبر ایک صدر حاطہ کا فرمان لم او ارتدین بال قفر میں نے یہ عمل ایسا نہیں اس لیے نہیں کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دین سے مرتد ہو جاؤں یا میں کفر پر راضی ہوں اسلام کے بعد نمبر دو یہ سن کر نبی علیہ وسلم کا خاموشی اختیار کرنا نمبر تین بلکہ صرف خموشی اختیار نہیں کی بلکہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ان قد سدا کا کم بے شک یہ سچا ہے نبی کہ انسان کو جھٹلایا نہیں کہ تم جھوٹ بولتے تم, تم نے تو کفر کیا ہے اب یہ کیا بات ہے کہ میں مرتد نہیں ہوں یہ مجھ سے کفر نہیں ہوا نہیں یہ بالکل نہیں فرمایا پہلے خاموشی اختیار کی پھر فرمایا تمہارے دوست نے سچ فرمایا ہے دوست کیا کافی سلمان کا دوست ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اگر کافر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیتے یہ کافر ہے تمہارا دوست نہیں ہے یہاں فرمائے تمہارا دوست نے سچ سچ فرمایا سچ کہا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا حاطب کو ایمان کے نام سے پکارا ہے یہ سب سے بڑے دلیل ہے یا ایو اللہ امنو اگر کافر ہوتے تو کبھی اللہ تعالیٰ ان کو مومنوں میں شامل نہ کرتے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ مسلمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی مسلمان ہیں وہ شخص اپنے گواہی کے وہ مسلمان ہیں صحابہ کے گواہی کے وہ مسلمان ہیں سل گواہی کے وہ مسلمان ہیں تو آپ کے ساتھ کون ہے اسے میں نے شروع میں کہا تھا ایک آئندہ قول دکھے جس نے یہ کہا ہو کہ ہاتھ میں نے بتایا کفر ہوا اور جنگ بدر کے وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہ ہوئے تو اس سے تقریباً میرا خیال بات واضح ہو گئی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے عما علمنا في عمل الصالح كتوفيك تافرماي القرآن والسنة البرجنة كتوفيك تافرماي سبحان ربك رب العزة عما يصفونه وسلام العمل وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك من الحمد والآلاء وصحبه جمعين